وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان من قبل لفي ضلال مبين. قابل اطرام فضلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترامار بہنوں بلوغ المرام سے ابن حجر رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام میں جو آخری حصہ کتاب الجامع ہے اس کی احادیث کا اور اس کے مختلف ابواب کا مطالعہ ہم پچھلے کئی دروس سے کر رہے ہیں آج باب ظہدی الورا کی آخری حدیث اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انشاء اللہ آگے کا ایک نیا باب ہم شروع کریں گے پہلے اس آخری حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ حدیث خاموشی سے متعلق ہے اور زبان کی حفاظت سے متعلق ہے حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کی شرح دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم تو حکم و کلیل اخرجہ ابن حجر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی حکمت ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں یعنی خاموشی کا اہتمام کرتے ہوں ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام البحقی نے روایت کیا ہے شعاب الامان میں الشعب سے مراد یہاں شعب ایمان ہے جو امام البحقی کی کئی کتابوں میں سے کتاب ہے جس میں ایمان کے شعبوں سے متعلق انہوں نے احادیث جمع کی کافی ضخیم کتاب ہے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام البحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے لیکن ایک ضعیف صنعت سے اور صحیح بات یہی ہے کہ امام یعنی امام نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن موقوف ہونے کے اعتبار سے یعنی موقوف صنعت سے یہ حدیث صحیح ہے لیکن مرفوان یہ ضعیف ہے من قول لقمان الحکیم اور یہ لکمان لکمان الحکیم کا قول ہونے کے اعتبار سے موقوفن حضرت انس سے مروی ہے اور یہ صحیح روایت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہونے کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس سند سے ضعیف ہے راوی سے اس میں غلطی ہوئی ہے اور علماء نے کہا کہ اس کی سند میں عثمان ابن سعد القاطب ہے یہ راوی اور کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے عثمان ابن سعد القاطب یہ راوی ضعیف ہے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرو یہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن لقمان الحکیم کا قول ہونے کے اعتبار سے حضرت انس سے روایت مروی ہے اور اس کی سند قابل قبول ہے اور اس کے سارے روایت ثقات ہیں وہ موقوف ہونے کے اعتبار سے صحیح ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی غلطی کرتا ہے اور کسی صحابی کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنا دیتا ہے کوئی ضعیف راوی ہوتا ہے جو اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو علماء اس میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفو ہونے کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن وہی روایت صحابی سے بھی مروی ہوتی ہے کسی صحیح صنعت سے تو علماء کہتے ہیں کہ موقوفاً یہ صحیح ہے لیکن مرفعان یہ ضعیف ہے تو ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں پر لقمان حکیم کے قول ہونے کے اعتبار سے یہ صحیح ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونے کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے لقمان حکیم کون اس تعلق سے ایک بات یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے سورہ لقمان مستقل ایک صورت ہے جو انہیں کے نام سے ہے اس کی آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولق آتینہ لکمان الحکمہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی پر آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں کہ شکر کی ان کو تلقین عطا نے کی اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی اور بہت عمدہ نصیحتیں ہیں مستقل ایک درس کا عنوان بن سکتی ہے تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی لیکن یہ کون تھے اور حکمت کیا ہے یہ دو باتیں ہم کو جاننا ضروری ہے پھر تیسری چیز ہم دیکھیں گے کہ خاموشی کس کو کہتے ہیں اس کی شرعہ, کام کیا ہیں اور زبان کی حفاظت کی دین میں کیا اہمیت ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ زبان کی حفاظت ایک بہت اہم چیز ہے اس کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا ہے بلکہ دین کی حفاظت نہیں ہوتی ہے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ زبان کی حفاظت کا ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے حضرت لکمان کے بارے میں صلف میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے راج قول اس میں یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اختلاف السلف و فی الخمان سلف کا حضرت لقمان کے بارے میں اختلاف ہے حلقا نہ نبی او ابدن صالحن من غیر رینبوا یہ نبی تھے یا پھر ایک نیک بندے تھے اب دن صالحن نیک بندے تھے من غیر رینبوا نبوت کے بغیر یعنی نبوت نبی نہیں تھے لیکن نیک انسان تھے اللہ کے بندے تھے دو قول اس بارے میں نبی تھے یا نہیں تھے علا قولین لیکن اکثر اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ جو دوسری بات اس میں بیان کی گئی کہ اللہ کے نیک بندے تھے نبی نہیں تھے ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک غلام تھے حبشی تھے کالے اور نجار تھے یعنی لکڑی کا کام کرنے والے کارپینٹر جس کو ہم کہتے ہیں تو حبشی تھے غلام تھے اور نجار تھے امبیا میں سے کوئی غلام نہیں تھا بلکہ سارے کے سارے انبیاء آزاد ہوتے ہیں اسی لیے علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے یہ حضرت لقمان جو ہے یہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک بندے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے خصوص علم حکمت عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے اس حدیث کا ایک سیاق ہے پوری حدیث اگر ہم دیکھیں تو بات زیادہ تفصیل سے سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ خاموشی حکمت ہے لیکن اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو خاموشی کا اہتمام کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں زبان کو روک رکھنا فضولیات سے گناہوں سے بہت مشکل کام ہے کیونکہ زبان چلانے میں زیادہ محنت انسان کو نہیں لگتی ہے لیکن اس کا ورر زیادہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج بھی فوری طور پر اکثر سامنے نہیں آتے ہیں اس لیے انسان زبان کو آزادانہ استعمال کرتا ہے اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ حبیس مکمل کیسی ہے تفصیل اس میں کیا بات آئی ہے اس کا سیاح کیا ہے بیک گراؤنڈ کہتے ہیں کہ اَنَّ لُقْمَانَ يَسْرُدُ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ذرا ہوتی ہے زرا کو بنا رہے تھے اس کے یعنی وہ بنا رہے تھے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالی نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کہتے فجال یفلت یفتیلو ہا کذا بی یدیہ وہ اپنے ہاتھ ہی سے اس کو جو ہے پارٹ رہے تھے یا باٹ رہے تھے کو کہیں گے بنا رہے تھے اپنے ہاتھ ہی سے ذرہ یعنی جو ذرہ ہوتی ہے زرہ ہوتی ہے جو جنگ میں حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو سینے پر اس طرح سے پہنی جاتی ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو فضاء الفتل اپنے ہاتھ ہی سے اس کے کڑے وغیرہ وہ بنا رہے تھے فجائے حضرت لقمان دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہے ہیں پہلی بار وہ دیکھ رہے تھے اس طرح سے وہ کچھ بنا رہے ہیں معلوم نہیں کیا بنا رہے ہیں تو دیکھ رہے تھے اور یہ اور تعجب کر رہے تھے کہ کس طرح سے حضرت علیہ السلام ہاتھوں سے اس کو بنا رہے سال ہو اور چاہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں فتمنا ہو حکمت ہوں سال لیکن ان کی سوج بوج ان کی وزڈم ان کی حکمت نے انہیں اس بات سے روکے رکھا کہ وہ پوچھیں فلم غمن <نفسی> جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ زرا بنا لی تو اسے اپنے سے چمٹا کر اپنے سے لپٹ, لپٹ کر دیکھا اپنے سے لگا کر دیکھا فٹنگ کے اعتبار سے اپنے سے اس کو سینے سے لگا کر دیکھا على وقال نعم درع الحرب کہا کہ جنگ کے لیے کتنی اچھی زرہ یہ یعنی جنگ میں حفاظت کے لیے یہ زرہ کتنی اچھی چیز ہے فقال لقمان وکال من الحکم ان سم من الحکم وکلیل کہا کہ خاموشی حکمت کی چیزوں میں سے ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں کن تو ان اسالک میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں فسکت تو لیکن پھر میں خاموش رہا حتفی تنی یہاں تک کہ آپ نے میرے لیے کفایت کر دی یعنی آپ کے عمل سے مجھے معلوم ہو گیا نتیجہ دیکھ کر مجھے واقعی معلوم ہو گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یعنی میں درمیان ہی میں آپ کے کام کے پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے آپ جب پورا ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا ہے تو میں نے صبر کیا خاموش رہا یہاں تک کہ آپ نے اپنا کام مکمل کیا اور پھر میری سمجھ میں اپنے آپ ہی آ گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں امام البحقی کہتے ہیں کہ ہر ہوا صحیح ہونا انس یہ روایت حضرت انس سے اس طریقے سے اس سیاح کے ساتھ صحیح ہے اور شعب المان میں حدیث نمبر چھ پر انہوں نے اس کو امام البحقی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کے محقق کہتے ہیں کہ اس کے رجال اطقات ہیں اس حدیث سے یا اس اثر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں بعض اوقات صبر کرنے سے خاموش رہنے سے بہت ساری گتیاں سلجھ جاتی ہیں لیکن بعض اوقات انسان جلد بازی کر کے بہت ساری باتیں چاہے وہ سوال ہو یا جواب ہو انسان بہت ساری باتیں ایسی کرتا ہے کہ اس پر اس کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے وقت سے پہلے گفتگو کرنا غیر ضروری گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے اس حدیث کا حاصل ہے اس حدیث کا حاصل کیا ہے کہ انسان وقت سے پہلے بات نہ کرے اور ایک انسان غیر ضروری بات نہ کرے یہ آج معاشرے میں عام ہے کہ انسان چاہے وہ طالب علم ہو یا تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہو یا ایسا انسان جو سماج کے معاملات میں انفرادی اجتماعی معاملات میں گفتگو کرتا ہے بہت سے لوگوں کا حال یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عالم موجود ہے مجلس میں اور کوئی آدمی آتا ہے اس سے سوال پوچھتا ہے اب یہ عالم پوری اس کا جواب اس کا سوال سننے کے بعد جواب سوچ رہا ہے اور مختلف دلائل اور مختلف چیزوں میں استعمال کر کے غور کر رہا ہے کہ اس کی حالت کے مطابق کیا جواب ہے کیونکہ ہر انسان کا حال الگ ہوتا ہے اور شریعت کا جواب دینی اعتبار سے اس کے لیے الگ ہوتا ہے اب وہ عالم سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا جواب دیا جائے وہ اللہ سے بھی ڈر رہا ہے آخرت میں اللہ کے آگے جوابدہی سے ڈر رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا جواب میں نے نہ دے دوں جس سے اس کو نقصان ہو دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے اب غور و فکر کر کے وہ جواب دینا چاہتا ہے بعض اوقات ایک طالب علم یا ایک عام انسان جسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ابھی میں یعنی تیار نہیں ہوا ہوں لیکن وہ اپنے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے شاید عالم کے پاس جواب نہیں ہے اور اس کے ذہن میں کوئی حدیث ہوتی ہے اور وہ اس سے پہلے بیان کر دیتا ہے یا کوئی آیت اس کے ذہن میں ہوتی ہے اس عالم سے پہلے اس کو بیان کر دیتا ہے یا عالم کو لقمہ دیتا ہے کہ آپ یہ جواب دیجئے حالانکہ عالم اس سے دس گنا زیادہ بات اس کے پاس ہوتی ہے اور وہ ساری حدیثوں پہ غور کر چکا ہوتا ہے وہ جمع کر رہا ہوتا کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے سیاسی مسائل آتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں عالم خاموش رہتا ہے کہ میں اگر کچھ جواب دے دو فتنا ہو سکتا ہے میرا یہاں خاموش رہنا زیادہ مناسب ہے لیکن کم علم انسان بے صبر انسان عالم سے پہلے جواب دے دیتا ہے کیوں یہ مناسب نہیں ہے یہ جہالت کے یعنی مظاہر میں سے ہے کہ ایک انسان بے محل بات کرے بلکہ یہ سو ادب ہے یہ بے ادبی ہے مجلس کے اندر کوئی جانکار ہو اور ایک انسان اس سے پہلے بولے اور اکثر اوقات جو طلب علم کے ابتدائی مرحلے میں طلبا ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے من عجل اللہ نے کہا کہ انسان جلد بازی پیدا کیا گیا گویا کہ جلد بازی سے وہ بنا ہوا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے بہت جلدی کرتا ہے تو انسان کی جلد بازی اس کو نقصان دیتی ہے اور حکمہ جو ہے حکمہ سے ہے آگے ہم دیکھیں گے اس کو کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ایک بہت مشکل کام ہے اور زندگی میں اکثر نقصان انسان کو جو ہوتا ہے اکثر ندامت جو انسان کو ہوتی ہے وہ سیلف کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور خاموشی بھی اپنی زبان کو کنٹرول کرنا قابو میں رکھنا اسی کے قبیل سے ہے یہی تو چیز ہے خاموشی کیا ہے کہ کلام کی قدرت کے باوجود انسان کا بے موقع بے محل غیر مناسب بات سے اپنے آپ کو روکے کے رکھنا یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے جو آج کے دور میں تو بہت مشکل ہو گئی ہے آپ دیکھیے یعنی ایک گروپ میں اگر لوگ ہیں ایک اعتبار سے آدمی زبان سے بولتا ہے کبھی ٹائپ بھی کرتا ہے تو جواب دینے کے لیے جو لوگ واقعی اہل ہیں وہ نہیں دیتے ہیں رکتے ہیں سوچتے ہیں تحقیق کر کے جواب دیں گے لیکن ان سے پہلی گروپ میں کئی لوگ جوابات بھیجنا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے جا کے ویب سائٹ پہ پیسٹ کر دیا بس یہی جواب ہے وہ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سبقت لے گئے ہم کے اوپر. حالانکہ وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں پھر عالم جب جواب دیتا ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے بس حدیث بیان کر دی لیکن اس کے لیے یہ حدیث نہیں بلکہ دوسری حدیث اس کے مطابق تھی اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم کے پاس ایک آدمی آیا پوچھا میں روزی کی حالت میں اپنی بیوی سے یعنی اس کو بوسا دے سکتا ہوں آپ نے کہا ہاں دوسرا آدمی آیا اس نے بھی وہی سوال پوچھا آپ نے کہا نہیں روزے کی حالت میں بیوی کو بوسا نہیں دے سکتے ہیں صاحب اب آپ کو تعجب سے دیکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال کا دو دو جواب آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو میری طرف دیکھ رہے ہو تعجب سے لیکن اشئی خیملی کنفس بوڑھا آدمی اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے یعنی ایک بوڑھا تھا اور ایک جوان تھا اب لوگوں کی نگاہ صرف مسرے سوال اور جواب پر ہوتی ہے سوال پوچھنے والے پر نہیں ہوتی ہے شریعت کے اعتبار سے شریع احکام میں اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے اس کی حالت کیا ہے تو ایک انسان جسے مثال کے طور پر صدقہ ہے کوئی آدمی نہ میں صدقہ لے سکتا ہوں کہ نہیں میں غریب ہوں لیکن وہ اگر سعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس خاندان کا ہے ایسا آدمی اس کے لیے صدقہ نہیں اس کے لیے ہدیہ ہے اب جلد بازی کر کے کہتا ہاں اگر آپ محتاج تو لیجئے تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کا حال کیا ہے تو یہ سارا سیاح اور ساری چیزیں دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے تو حکمت یہ چاہتی ہے حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان خاموش رہے اور فکر کر کے جواب دے بلکہ انسان کے اندر اس چیز کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے حکمت دی ہے وقت پر مناسب سوال پوچھنا وقت پر صبر کے ساتھ مناسب سوال پوچھنا یا مناسب جواب دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا ہے آگے بڑھتے ہیں واقعی حکمت کیا ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اول ہوا لکمان الحکم ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اللہ نے قرآن میں اس کو جتایا کہتے ہیں الفکا ولاقلاسعب تف القول نبو حضرت مجاہد جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے خاص شاگرد ہیں اور امام البخاری اکثر صحیح بخاری میں ان کی تفسیر نقل کرتے ہیں ان کے اقوال جو تفسیری ہیں ان کو نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لقمان کو حکمت دی حکمت دی سے مراد کیا ہے کہتے الفقہ ولاقلا والعقل اساب تف القول من غیر نبوح. کہتے فکر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا گہری سوج بوجھ ان کو اللہ نے دی ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی سمجھ دی اور اللہ تعالیٰ نے قول میں اصابت دی کہ وہ جو بات بولے وہ صحیح ہوگی قول میں کیا دی اللہ نے اصابت یعنی ان کا قول ثواب ہوگا ثواب ساب کے ساتھ میں یعنی انسان کی بات کا صحیح ہونا انسان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ثواب ان کی بات ثواب ہو جو بولے وہ صحیح ہو من غیر نبوا لیکن اللہ نے ان کو نبوت نہیں دی نبوت کے بغیر ہی اللہ رب العالمین نے اتنا علم ان کو دیا کہ انہیں اللہ رب العالمین نے صحیح بات بولنے کی توفیق دی اور فقہ اور عقل اللہ نے عطا فرمائے یعنی دینی معاملات کے اندر گہری سمجھ اور اسی طرح سے دن معاملات کے اندر انسان کے پاس عقل ہو وہ عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی تو سوجھ بوجھ اللہ نے دی دنیا معاملات کے اندر تو دین میں بھی سمجھ اور دنیا میں بھی سمجھ اور جو بھی بولے وہ بات صحیح نکلے تو اس طرح کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کو دی تھی ابن جریل اکتبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے حکمت اللہ کی عظیم شاہ نعمتوں میں سے ہے جو سب کو نہیں ملتی ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یو اتل حکمت می اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے ومئی اتر حکمت فقط اوت یا خیرن اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت ساری خیر عطا کی گئی معلوم ہوا کہ حکمت کا ملنا خیر ہے حکمت فی ذاتی ہی خیر ہے تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ سب کو حکمت عطا فرماتا ہے بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اور جس کو بھی حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی چھوٹی موٹی خیر نہیں بلکہ بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی کہ انسان کو سوج بوجھ دنیا میں ملنا اس کے فیصلوں میں دخیر ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے پھر صحیح نکلتے ہیں اور کلام میں اصابت انسان کے ہونا یہ دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کے لیے وہ بال جان بننے سے وہ محفوظ رہتا ہے بلکہ ثواب کا ذریعہ اس کے لیے بنتا ہے تو ایک انسان صحیح سوچے اور صحیح بولے اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے یہ صورت البقرہ آت نمبر دو سو انہتر میں ہے۔ ابن تیمیر فی حکمت کیا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے آپ دیکھیں انسان کے جسم میں جو آزہ ہیں اللہ رب العالمین حکیم ہے اس کی تخلیق میں حکمت بالکل واضح ہے ہر چیز کو اللہ نے صحیح بنایا تو انسان کے دیکھیں سر کی جگہ سر آنکھ کی جگہ آنکھ ناک زبان ہوٹ ہاتھ پاؤں ساری چیزیں اللہ نے اپنی جگہ پر رکھی یہ حکمت ہے اور اسی طرح سے انسان چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھے اب اس کی بہت تفصیل ہے فرائض کا درجہ فرائض کو دے نوافل کا نوافل کو اب یہ جہالت ہوگی کہ ایک انسان فرض چھوڑ کے نفل میں لگ جائے حکمت یہ ہے کہ فرض کا مرتبہ فرض کو دیا جائے اس کے وقت پر وہ کیا جائے ایک سمجھدار آدمی یہی کرے گا اسی طرح سے والدین ہیں بیوی بچے ہیں دوست احباب ہیں اجنبی ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک حق اور مرتبہ ہے اس کا مرتبہ آتق اللہ بھی حق حق کا ہو ہر حقدار کو سا حق دیا جائے یہ حکمت ہے حکمت کے بالمقابل ظلم ہوتا ہے ظلم کیا ہے کسی چیز کو کسی اور جگہ پر رکھنا غیر مناسب جگہ پر رکھنا اور اسی ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ عبادت کو اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے رکھ دینا یہ کیا ہے یہ ظلم ہے حکمت کیا ہے سمجھداری کیا ہے اللہ کا حق اللہ کو دینا بندوں کا حق بندوں کو دینا بندوں کا مقام بندوں کو دینا بندوں کو اللہ کا مقام نہیں دینا اور اللہ کو بندوں کے برابر نہیں کر دینا تو یہ اس کی پوری تفصیل ہے حقوق کی ادائیگی ہو یا اسی طرح سے شرع احکام کا نفاذ ہو جس انسان کے لیے جو مناسب جواب ہے اس کو وہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی روزے کے مطابق یہ حکمت ہے کہ حال کے مطابق انسان اس کا مقال ہو تو وحکمت ود الشریفی مؤودی حکمت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے یہ حکمت ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے بیت الخلاء میں آپ گئے جب آپ باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ باہر پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لیے آپ نے پوچھا کون رکھا یہ حضرت محمون رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عبداللہ نے رکھا ہے عبداللہ ابن عباس نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے اللہ اللہ فقی فی الدین و الم اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے یا تعویل کا علم دے یا بعض روایتوں میں ہے کہ اللّہ المکم الم الحکمہ الحکم اللہ اس کو حکمت کا علم فرما اس کو حکمت سے کھا کیونکہ انہوں نے مناسب جگہ پر مناسب کام کیا انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ آپ اس دن جا کے لے جائیں گے آپ آئیں گے تو آپ کو وضو کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ عبادت کریں کیونکہ میما رضی اللہ تعالیٰ کیا ایک مرتبہ رکے تھے ہو سکتا ہے اسی دن کا واقعہ اسی رات کا واقعہ کہ آپ جب حاجت سے فارغ ہوں گے تو آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے وضو کے لیے پانی تو کیوں مشقت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی آپ کے لیے پہلے سے لا کے رکھ دیا کہ اب اس کی ضرورت پڑے گی مناسب وقت پر مناسب کام مناسب جگہ پر مناسب چیز آپ نے جب دیکھا اتنا سمجھدار بچہ ہے ان کے لیے دعا کی اللہ اس کو حکمت عطا فرما اس کو اتنی ساری ن... یعنی آلریڈی کتنا سمجھدار ہے تو اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے کیوں کیونکہ ساری حکمت میں سب سے عظیم شان حکمت اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی کتاب ہے یاسین القرآن الحکیم قرآن کو اللہ نے حکمت والا قرآن بتایا تو اس کا فہم دے اللہ اس کو اور دین کی گہری سمجھ دے تو کہتے کہ وحکمت ود الشیف حکمت کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کا نام ہے جامع میں جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو تین سو بانوے ابن وسم الرحم اللہ فرماتے ولحکمت حکمت کیا ہے کہ اسابت ثواب ثواب کو پانے کا نام ہے انسان صحیح نتیجے پر پہنچ جائے یہ حکمت ہے غلط پہنچنے کو تو حکمت کہا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ انسان صحیح نتیجے پر پہنچے یہ حکمت ہے واقعی صحیح جگہ پہنچا وہ انش اتفقل وئی مؤدئی ہے کہا کہ اگر تو چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا یا کہتے وہ ان اتفقل اطخانش وہ احکامی ہے کہتے وہ کہتے اگر تو چاہے تو یوں کہ کہ کسی چیز کو کا اتقان اور اس کا احکام اس کو خوبصورت بنانا اس کو پختہ اور مستحکم بنانا پکا اور اچھا بنانے کا نام حکمت ہے کہ انسان کی بات اگر ہے سلیقے سے بولے اور بالکل پکی بات بولے اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے بعض اوقات انسان حق بولتا ہے لیکن کڑوے انداز میں دل توڑنے کے انداز میں بعض اوقات نرم بات بولتا ہے لیکن وہ حق سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے مداہنت ہوتی ہے زبردستی کی خوشآمد ہوتی ہے بات سلیقے سے بھی ہو اور بات پکی اور پختہ بھی ہو دلیل کے اعتبار سے بھی اور انداز کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ کیا چاہیے تو کہتے ہیں کہ فقل اطقانش وہ احکام ہو کسی چیز کا اتقان اور اس کا احکام اس کو حکمت کہتے ہیں سور عمران کی تفسیر میں شیخ ابن فیمی نے بات کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انیس یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سکوت کے بارے میں یہاں پر فضیلت حدیث میں آئی ہے. سکوت کیا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ سکوت نہیں منسکتا اس طرح سے نہیں ہے بلکہ اسمت حکم یا اسمت من الحکم کہ سمت یہاں پر کہا گیا ہے. سکوت اور سمت میں اہل عمل نے بتایا کہ فرق ہوتا ہے کف کہتے ہیں وہ سکوت امسا کن انقولی الحق ولباسکوت امسا کن انقل الحق ولبا کہتے سکوت یہ ہے کہ آدمی خاموش رہ جائے حق سے بھی خاموش ہو باطل سے بھی خاموش ہو نہ حق بولے نہ باطل چپ اس کو سکوت کہتے ہیں لیکن کہتے وہ سمت امسا کن ان قولی البا فری دون لیکن سمت کہتے ہیں انسان کا حق سے نہیں بلکہ باطل سے چپ ہونا ایک انسان غلط بات بولنے سے چپ ہو جائے اس کو سمت کہتے ہیں لیکن سکوت کہتے ہیں کہ آدمی چپ ہو جائے نہ حق بولے نہ باطل ظاہر بات ہے کہ سمت کے لیے انتخاب کرنا پڑتا ہے سمت کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ حق ہے کہ باطل ہے اگر وہ باطل ہے تو چپ ہونا بہتر ہے تو یہ جو انتخاب ہے یہ انسان کی عقل مندی کی علامت ہوتی ہے یہ اس کا حسن انتخاب ہوتا ہے کہ وہ شر کو چھوڑ کے خیر کو چنتا ہے فضول کو چھوڑ کر ضروری کو چنتا ہے تو یہ جو انتخاب ہے یہ اس کی عقلمندی کی علامت ہے تو کہتے یہ کلیات میں انہوں نے یہ بات کہی ہے سمت کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمتا نجا جو چھپ رہا بری بات سے اس نے نجات پائی خاموش رہنا ایک اعتبار سے حرام کلام سے خاموش رہنا گناہ کی بات نہیں بولنا لیکن خاموش رہنا اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان فضول باتیں نہ کرے ایسی باتیں جن میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا میں دنیا کا بھی فائدہ نہیں دین کا بھی فائدہ نہیں ایسی باتوں سے خاموش رہنا بھی دین میں پسندیدہ چیز ہے کیوں اس لیے کہ کثرت کلام سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے بہت زیادہ باتیں کرنے سے انسان غلطیاں بھی کر سکتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے اس کی حیبت کم ہو جاتی ہے تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسا نہ جا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی کیوں اس لیے کہ جو آدمی زیادہ بولے گا اس سے غلطی کا امکان زیادہ ہے اور جو بھی بولے گا ماں الف ر جو بھی زبان سے لفظ نکالتا ہے فوراً لپکتے اس کو جمع کر لینے والا لکھنے والا فرشتہ اس کے ساتھ موجود ہے انسان کو اپنی ہر بات کا جواب دینا ہے کہ تو نہیں یہ جو بات کی تھی کیوں کی وہ حلال، وہ جائز تھی کہ حرام تھی ضروری تھی غیر ضروری تھی تو انسان کا کلام جو ہے اس پر وبال بن سکتا ہے لہذا جو آدمی چپ رہا اس نے نجات پائی خاص طور سے فتنوں میں بہت سارے مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل الرحم اللہ سے ان کے بیٹے نے ایک سوال پوچھا امام احمد ہنس دیے قوال صاحب میں آپ سے سوال پوچھا آپ جواب نہیں دیے اب تک کہا بیٹے جواب دے دیا میں نے یعنی جو ہنس کے اس کو ٹال دیا یا ہنس کے بتا دیا کہ اس لائق نے اس کا جواب دیا جائے یہی اس کا جواب ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہر بات کا جواب دے وہ پاگل ہے جو ہر بات کا جواب دے وہ مجنون ہے بہت ساری باتیں نظر انداز کرنے کی ہوتی ہیں بعض اوقات لوگ آپ سے سوال علماء سے سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان سے غلطی کروائیں ان کو ان کو لوگوں میں بےزت کریں یا ان کی زبان سے کسی کے خلاف جواب نکالیں تاکہ اس کو ذلیل کر سکیں تاکہ فتنہ برپا کریں تاکہ علما کو آپس میں لڑائیں بہت سے لوگ فطروں کی وجہ سے علماء سے سوالات پوچھتے ہیں یا بہت سے لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن میں ان کی اپنی ذاتی غرض ہوتی ہے اور ایسا سوال پوچھتے ہیں بنا کر کہ ان کا فائدہ نکل ہے ادھورا سوال پوچھتے ہیں ادھوری معلومات دیتے ہیں علماء دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا سوال ہے جس میں فتنہ ہو سکتا ہے جواب نہیں دیتے ہیں اس کو ٹال دیتے ہیں یا اس کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے فتنہ نہ ہو سکے یا اس سے تفصیل پوچھتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں یا پھر صاف صاف کہہ دیتے ہیں لا ادری میں نہیں جانتا یا کسی اور کے پاس بھیجتے کہ تم ان سے جا کے پوچھو کیوں اس لیے کہ وہ زیادہ بہتر جواب دیں گے میرے جواب کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یہ جو حکمت ہے یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے یہ واقعی وہی لوگ کرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں اور بہت سارے فتنے اسی وجہ سے وجود میں آتے ہیں کہ انسان جلد بازی سے بلا تحقیق جواب دے دیتا ہے چاہے پھر وہ سیاسی مسائل ہوں یا سماجی مسائل ہوں یا عقیدہ اور عبادات اور حقوق کے مسائل ہوں لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ غلط بات بولنے سے خاموش ہو جائے ہاں اس کے پاس صحیح بات ہے تو اس کو چھپانا بھی غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب کسی سے پو... جس سے پوچھا جائے دین کی کوئی بات پوچھی جائے جب کہ وہ جانتا تھا اور اس نے اس کے اہل سے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی کیوں اس لیے کہ اس نے ایک حقدار کو اس کا حق نہیں دیا ایک سوال پوچھنے والے کو اس نے نہیں بتایا کہ حق بات کیا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ مقام ہے جہاں بتانا ضروری ہے کہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ایک انسان فتنہ چاہتا ہے اہل علم سمجھتے ہیں اور اس کے سوال پر سمجھتے ہیں اس کو ڈانٹ کے چپ بٹھا دیتے ہیں مت پوچھو بات تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں نکلو یہاں سے بازو کا غیر ضروری سوال ہوتا ہے جیسے ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھا کہ اللہ آج پہ کیسے مستوی ہوا تو ایسے سوال کا جواب بھی نہیں دیا جاتا ہے لہذا ایک انسان جب خاموش ہو تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ اب چپ کیوں رہے محاسبہ اور مطالبہ اور انسان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے تو بولنے بھی ہوتی اکثر ہستا آدمی بولنے سے چپ رہنے سے نہیں پستا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصا متانہ جس نے خاموشی اختیار کی یعنی بری بات سے وہ نجات پا گیا امام احمد اور ترمیزی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجامع سعید حدیث نمبر چھ حدیث صحیح ہے عطا رحم اللہ فرماتے ہیں العی. کہتے ہیں کہ خاموشی زبان کی پاکیزگی ہے اور جہالت پر پردہ ہے جہالت کا کیا ہے پردہ ہے ایک انسان اگر خاموش رہے تو زبان اس کی غیبت سے چغلی سے بہتان سے جھوٹ سے اور اسی طرح سے بہت ساری اور برائیوں سے استحزا سے پاک رہتی ہے خاموش آدمی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے بہت ساری برائیاں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں نمبر دو کہتے وہ سطر اور آدمی کی جہالت کو چھپانے والی ہوتی ہے خاموش بھئی کا آدمی امامہ سر پہ ہے اور جبا ابا پہنا ہوا ہے بالکل بیٹھا ہوا ہے ڈاڑی وڑی ہے کوئی سمجھے گا بہت بڑے شیخ ہیں خاموش بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر نہیں معلوم پڑے گا زبان جب کھولتا ہے تو معلوم پڑتا بالکل جاہل آدمی ہے تو جہالت انسان کی چھپی رہتی ہے جب تک انسان کی زبان رکی رہتی ہے انسان جب تک خاموش رہتا ہے جاہل بھی عالم شمار ہوتا ہے لیکن آدمی کی لیاقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے جیسی زبان کھولتا ہے معلوم پڑتا ہے یہ آدمی وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے تھے لہٰذا قلت کلام انسان کی عزت کی حفاظت ہے خاموش انسان کی عزت کی حفاظت ہے بہجت المجالس میں ابن نے اس کو روایت کیا ہے. اب یہاں ہم خاموشی کی فضیلت دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سرے سے خاموش ہو جائیں اور بولنا چھوڑ دیں بلکہ انسان کو اللہ نے بولنے والا بنایا یہ صلاحیت دی اسی لیے دی کہ اس کا صحیح استعمال انسان کرے بلکہ زبان کا استعمال کرنا یہ امبیا کی وصیات اور ان کی ان کی خوبیوں میں سے اور موسی علیہ السلام نے اللہ سے اس کی دعا کی تھی وا اہل العقدۃ من لسانی يفقه قولی یعنی میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھے تو نبوت کے یعنی خاص فضائل میں سے ایک ہے کہ انبیاء کو ایک اعلی زبان ملتی ہے جن کے اگے قوم خاموش ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپ دیکھیے رب وہی تلا کیفر کفر کرنے والا مبعوث ہو کر رہ گیا حق کا بکر ہے جب جوابی نہیں کچھ تو امیا کے پاس قوت گویائی بھی ہوتی ہے لیکن ان کی بات حق اور بالکل دلیل کے ساتھ ہوتی ہے اور پختگی کے ساتھ حسن کے ساتھ ہوتی ہے جو دل میں اثر کر جاتی ہے عقل اور قلب دونوں کو متاثر کرتی ہے لہذا صرف خاموشی اصل نہیں ہے بلکہ کلام بھی ضروری ہے لیکن اب یہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کب چپ رہیں کب بولے اس کا صحیح انتخاب اور اس, اس, اس کا صحیح انتخاب انسان کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکا نئی ولی جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چھپ رہے معلوم ہوا کہ اگر تیرے پاس بولنے کے لیے خیر نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے یا تو خیر ہے یا تو شر ہے یا تو فضول ہے تو فضول بھی اچھی چیز نہیں ہے اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن وہ گناہ کی طرف لے جا سکتی اس کا سبب بن سکتی ہے اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا بخاری کتاب العدب حدیث نمبر 6018 اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس میں مزید وضاحت ہے اس بات کی آپ فرماتے فمن کا نام بلآری فلی اولی یس کچھ انشر کہا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بھلی بات بولے ورنہ شر سے خاموش ہو جائے شر کی بات بولنے سے خاموش رہے کون تغنو کہا کہ تم خیر کی بات بولو تم غنیمت سمیٹنے والے بنو گے یعنی خوب خوب ثواب جیسے غنیمت جنگ میں سمیٹی جاتی ہے ویسے تم ثواب کے, کے سمیٹنے والے بنو گے خیر اور شر سے خاموش ہو جاؤ شر بولنے سے سکوت اختیار کرنے کو اختیار کروس وس کو تو انشرین تسلم تم سلامت رہو گے شر بولنے سے بچو تم سلامت رہو گے تمہاری زبان سلامت رہے گی تمہاری عزت سلامت رہے گی اور آخرت میں اللہ کے ہاں تم جہنم سے سلامت رہو گے تو ایک انسان اگر بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے اور سیا میں حدیث نمبر 412 پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے علام الماوردی کہتے ہیں اپنی کتاب ادب الدین و دنیا بہت اچھی کتاب ہے اس میں بہت بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو آداب کے اعتبار سے ہیں کہتے ہیں اس میں بہت سارے فائدے ہیں چار باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اس کو یاد رکھنا ضروری زندگی بھر کے لیے کہتے اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ بات کرنے والے کے لیے کچھ شرطیں ہیں تو اس کو بات کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کچھ شرطوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا کیا کہتے ہیں کہ بات شروط ہے کہ ان شروط کا لحاظ کیے بغیر لا يسلم المتقلم من الزلل الا بحاد کہ ایک بات کرنے والا لغزش سے بچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ان چار باتوں کا لحاظ نہیں سکتا ہے وَلَا يَعْرَى مِن النَّقْسِ إِلَّا بَعْدَ أَن يَسْتَوْفِيَهَا وَهِي اور کہتے ہیں کہ کوئی انسان یعنی نقص سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے نقص سے ناقص ہونے سے ایک آدمی آزاد نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ان چار چیزوں کو پورا پورا ان کا لحاظ اور ان کی رعایت نہ کرے ان چار چیزوں کو پورا نہ کرے اور وہ کیا ہے وہی اربع فشرط الاول پہلی شخص بات کرنے والے کے لیے کہتے کہ بات کرنے کے لیے متکلم کے پاس کوئی ریزن ہونا چاہیے کوئی دائیا ہونا چاہیے وہ کیا ہے یا تو کسی فائدے کو حاصل کرنا یا تو کسی شر سے بچنا کسی مدارت کو دور کرنا یا تو کسی خیر کا حصول مقصود ہو یا کسی شر سے نجات یا اس شر سے بچنا مقصود ہو اس لیے آدمی بات کرے بلا وجہ نہیں نمبر دو کہتے ہو شرطی وہ یہ توقع بھی اسابطتا فرصت ہی کہتے دوسری شخص بات کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ مناسب وقت پر بات کریں اور یعنی صحیح موقع دیکھ کر مناسب موقع دیکھ کر اس پر انسان انتظار کر کے گفتگو کریں آج مصیبت کیا ہے کوئی آدمی کسی کو بات کرنے نہیں دینا چاہتا ایک آدمی بات کر رہا دوسرا اس کے بیچ میں ہی بولتا ہے بات کرنے والے کے لیے دوسرا ادب یہ ہے کہ وہ مناسب وقت پر بات کریں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ سوال پوچھنے سے پہلے آدمی جواب دے دیتا پوچھنے والا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کچھ اور پوچھ رہا ہوں شرمندگی ہوتی ہے تو ایک انسان یعنی یہ دیکھے کہ مناسب وقت ہے لوگ بات کر رہے ہیں کسی اور مسئلے پہ بات کر رہے ہیں آپ فورن باہر سے آ اور آپ کچھ بات کرنے لگے دیکھو میرے نزدیک ایسا ہے آپ نے یعنی آپ نے سنا بھی نہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں آپ نے اندازے سے بات کی مناسب وقت دیکھے دو آدمی بات کریں درمیان میں یہ آ گیا انہوں نے کہا ہٹو ہم لوگ دونوں بڑے بات کریں بیچ میں مت بولو تو بعض اوقات انسان مناسب موقع دیکھ کر بات نہیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ انتظار کرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال تک انتظار کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کے لیے کہ وہ جو آیت قرآن میں فلا مسئلے میں اللہ نے نازل کی ازواج متحرات کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈانٹا وہ کون سی تھی جس میں تمبی کون سی آیت تھی وہ کون کون تھی؟ تو یہ پوچھنے کے لیے پورا ایک سال لیا انہوں نے ایک مرتبہ وزو کرا رہے تھے عمر کو اس وقت میں پوچھ لیا تو انسان کو مناسب موقع تلاش کرنا گفتگو کے لیے چاہے وہ سوال ہو یا جواب ہو یہ بھی یہ اس کی اس کے کلام کے لیے شرط ہے تکلم کے لیے شرط ہے کہتے وہ شرط رد ہی تیسری شرط یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے بات کرنے کی اتنی ہی بات کرے یہ نہیں کہ بات کرتا ہی جا رہا ہے کرتا ہی جا رہا اور سارے لوگ سو رہے اور یہ بات کر رہا ہے یہ نہیں کہ آدمی رکے ہی نہیں رکنے کا نام نہیں لیتا نہیں بلکہ انسان جب گفتگو کرے تو بقدر حاجت کرے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کرے وہ شرط رابطہ اینت خی ریت کلبی چوتھی شرط یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کریں بولنے میں الفاظ بھی اس کے صحیح ہونا چاہیے سلیقے سے بولے آسان الفاظ بولے جو سمجھ میں آئے اور ایسے انداز میں بات کرے جس میں اکرام ہو تاکہ دل آزاری نہ ہو اور کئی اور بھی باتیں اس میں ہو سکتی ہے تو تصیر ہو تالیف ہو اس میں تو یہ چار شرطیں ہیں جس کو ہم یعنی مختصر بول سکتے کہتے ہوتی مت اخلقل کہتے ہیں کہ یعنی یہ چار شرطیں ہیں کہ اگر بات کرنے والا ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں کرتا ہے تو باقی تینوں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی خلل پیدا کرے گا یعنی چاروں کی رعایت ضروری ہے یہ نہیں کہہ سکتا بھائی دو تو مجھ سے نہیں ہوں گے تو میں ان کا اہتمام کروں گا نہیں چاروں کا اہتمام جب تک نہیں کرتا اس کی بات صحیح نہیں اور ایک میں بھی گڑبڑ تین میں گڑبڑ پیدا کر دے گی ایک بھی پیلر گھر کا خراب رہا باقی پہ اثر پڑے گا پوری بلڈنگ پہ پڑے گا تو اس اعتبار سے یہ چار چیزیں کیا ہے نمبر ایک با مقصد گفتگو ہو کچھ غرض عقائد اس کی ہو بے مقصد بات نہ کریں دو مناسب موقع پر بات کریں صحیح ٹائمنگ ہو بات کرنے کا تین بقدر حاجت بات کریں جتنی ضرورت ہے کفایت جس میں ہو جاتی بس بات کر لیے ختم ہو گئی اس کی قدر بھی ہوگی بہت زیادہ بات کی قدر نہیں ہوتی ہے چار مناسب الفاظ میں بات کریں تاکہ مقصود حاصل ہو یہ نہیں کہ بولا اور نتیجہ الٹا ہو گیا تو آدمی صحیح انداز میں صحیح الفاظ میں بات کریں تو یہ چار چیزیں اگر آدمی ان کی رعایت کرتا ہے تب جا کر اس کا کلام صحیح ہوتا ہے چلی اور آگے بڑھتے ہیں زبان کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے کیونکہ سمت زبان کو رو کے رکھنے کو کہتے ہیں بری بات سے لہذا بری بات سے رکنا یہ مقصود ہے شریعت میں اور انسان کی نجات کے لیے لازمی شخص ہے کل تو یا رسول اللہ حدف نیبی امر آئے تسم و بھی کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسی بات بتائیے کہ جسے میں ہمیشہ اپنے سے چمٹائے رکھوں ایسی بات بتائیے جس کا میں ہمیشہ اہتمام کرتا رہوں کال تم مستقم کہا کہ میں اللہ کو اپنا میرا رب ما... میرا رب اللہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں میرا رب اللہ ہے یوں کہ تم مستقم پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے یعنی دائیں بائیں مت مڑ اللہ کو رب مانا ہے تو پھر کسی اور کو معبود مت مان اللہ کو رب مانا ہے شیطان کی فرما برداری مت کرے اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ ہی سے مان اللہ ہی سے امید رکھ اللہ ہی سے دعا کر اللہ ہی کی توحید کا اہتمام کر اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ رب العالمین ہی کی کل ربی اللہ بعض روایت میں قل آمنت تو مسلم کی روایت میں فسٹ یہاں کہا کہ قل ربی اللہ کہ میں میرا رب اللہ میں نے اسی اس روایت کو ذکر کیا تاکہ اس میں فائدہ زیادہ ہو قل ربی اللہ ثم استقیم کہہ میرے رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر قلتو یا رسول اللہ ما اخوفو ما تخافو علی کہ اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے آپ مجھ پر سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو کس چیز سے فأخذ بلسانی نفسی ثم قال هذا آپ نے اپنی زبان پکڑی اور آپ نے کہا اس سے. یعنی تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ بلکہ ساری امت ساری انسانیت مجھے سب سے زیادہ خوف جس چیز کا یعنی ہلاک ہو سکتا ہے اس حدیث کو امام احمد مسلم ترمزی اور ابن ماجا ابن حبان اور حاکم سبھی نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ترمیزی کے ہیں ترمیزی میں حدیث نمبر دو ہزار چار سو دس پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اور وسلم سے صاحب نے پوچھا کہ میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر آپ کو کس چیز کا ہے یعنی مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے تو کہا کہ زبان سب سے زیادہ ڈینجر چیز اگر انسان جس کو خطرہ جس کو انسان کو لاحق جس سے ہے اس کی زبان ہے اسود ابن اسرم المحاربی کہتے ہیں کل یا رسول اللہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہا اللہ کے رسول او مجھے کچھ وسیعت کیجیے کالتم لکھو یا دق میری وسیع تمہارے لیے ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو رو کے رکھو اپنے ہاتھ پر قابو رکھو اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھو کل تو فرمادا عمل کو ادعالم عَمْ املیک یادی کہا کہ اللہ کے اگر میرا ہاتھ ہی میرے قابو میں نہ ہو تو پھر میں کس چیز کا مالک ہوں یعنی تو ہونا ہی چاہیے میں تو سمجھ رہا ہوں کالت تم لکھ لسانک آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو قال کالا فمادا لسانی کے رسول اگر میری زبان میرے قابو میں نہ ہو تو میں کس چیز پر قابو رکھتا ہوں قال اللہ تب ست کا اللہ خیر کا اپنا ہاتھ بڑھاؤ تو خیر کی طرف بڑھاؤ شر کی طرف نہیں ولا تقل الب لسانی کا اللہ اور اپنی زبان سے اگر بولے تو بھلائی کی بات بولنا معروف بولنا من نہیں یعنی تیرا ہاتھ بڑھے تو خیر کی طرف بڑھے شر کی طرف نہیں تیری زبان سے کوئی بات نکلے تو وہ معروف ہو من کرنا ہو اگر تو اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس وصیت کو اپنا لے دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں کہ ایک اس کے تصرفات جو جسم سے ہوتے ہیں وہ خیر والے ہو شر والے نہیں اور دوسرے یہ کہ اس کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ معروف ہو من کرنا ہو یہ اگر آدمی کرتا ہے تو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے اس حدیث کو امام قبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر سر سر پر شیخ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے بلکہ زبان کی اصلاح کا تعلق آدمی کے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور یہ حدیث یاد رکھتے کی ہے آپ فرماتے ہیں لا یس ایمان و ایمان و قلبه آدمی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا ہے ٹھیک نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو دل برتن ہے اسی میں سارے جذبات ہیں اسی میں یقین ہے اسی میں توکل ہے اسی میں اللہ سے محبت ہے اللہ کا خوف ہے ایمان کے عظیم شان جو ہے معاملات یہاں ہوتے ہیں ولم میت خل ایمان الفی کو تو دل میں ایمان یہاں ہوتا ہے اور اس کا اظہار پورے بدن میں زبان اور عمل سے ہوتا ہے وہ بھی ایمان میں شامل ہے وہ بھی ایمان کی شاخیں ہیں تو کہا کہ لا و ایمان و آبد حت تا یستقیم و قلبو آدمی کا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے وہ لا یاستقیم و قلبو ہوں حت تستقیم اور آدمی کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زبان ٹھیک نہ ہو معلوم ہوا کہ زبان کے اثرات دل پر پڑتے ہیں اور پھر دل میں ایمان پر اس کے اثرات پڑتے ہیں معلومات کہ زبان کا بگاڑ دل کے بگاڑ کا ذریعہ ہے اور دل کا بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا ذریعہ ہے اس اعتبار سے زبان کا بگاڑ انسان کے ایمان کے بگاڑ تک لے جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بعض اوقات کوئی گناہ کرتے ہیں اور کوئی آدمی تمبیر کرتا ہے تو اس اس پر کہتے ہیں میں کروں گا جاؤ میرے لیے حلال ہے میں اس کو کروں گا میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں وہ حدیث بتا رہا لیکن کہتا نہیں میرے نزدیک یہ صحیح تو آدمی زد میں آ کر بعض اوقات زبان سے ایسی بات بول دیتا ہے جس سے کفر میں جا پڑتا ہے کہ حرام کو حلال کر لیا حلال کو حرام کر لیا تو ایسا انسان استحلال کی وجہ سے کافی ہو جاتا ہے کیوں وہ زد میں جلد بازی میں غصے میں آ کے ایسی بات بول دیا جس سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا گیا بہت ساری حدیثیں اضباب میں ہیں لیکن ساری حدیثیں ذکر کرنے میں بہت زیادہ تطویل ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر 2865 اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اللہ لذی لا الہ الا ہو اُزاد کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ما على وجہ الارض شیئن احوج الہ تول سجن باللسان کہتے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے سب سے زیادہ قید میں رکھا جانے کے لائق زبان سے بڑھ کر اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس زبان سے بڑھ کر زمین پر اور کوئی چیز نہیں ہے جو قید خانے میں رکھنے کی زیادہ ہفتار اس حدیث کو امام تبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2858 اور یہ اثر موقوف ہے یہ ہے یہ روایت اور صحیح روایت ابن مسعود کا قول ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے لیکن صحابہ کی باتیں بھی ہمارے نزدیک دلیل ہوتی ہیں مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے صفا جب وہ صفا پر گئے صفا کی پہاڑی پر گئے فع قدب علیسانی اپنی زبان انہوں نے پکڑی وقال يا لسان اي زبان کہا اي زبان قل خيرا تغنم خیر کی بات کہ تو ثواب سمیٹنے والی بنے گی واسكت عن شر تسلم شر سے رک جا شر سے چپ ہو جا خاموش رہ تو سلامت رہے گی من قبل ان تندم اس سے پہلے کہ تو نادم ہو جائے اس سے پہلے کہ تو نادم ہو جائے یعنی انسان اگر شر سے نہیں چپ ہوگا تو ندامت اس کے حصے میں آئے گی یا تو دنیا میں یا تو آخر میں غلط بات بول کے آدمی یا تو دنیا میں شرمندہ ہوگا آخرت میں تو شرمندگی ہے ہی ہے تو یہ ندامت کہاں سے آتی ہے زبان کے غلط استعمال سے تو مقال سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختر و خطا دلسانی کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں آدم کی اولاد انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں کہ انسان کے گناہوں کا منبع زبان ہے اکثر گناہ یہاں سے ہوتے ہیں ہاتھ بھی گناہ کرتا ہے آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں کان بھی گناہ کرتے ہیں دل بھی گناہ کرتا ہے بلا شبا لیکن زیادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں زبان سے اکثر خطائیں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں بہت سارے وسوسے دل میں آتے لیکن آدمی خاموش رہے تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے بشرطیکہ آدمی اس پر راضی نہ ہو لیکن ایک انسان اس کو زبان سے بولے تو ایک انسان اللہ کے ہاں غلط بات جب اس وسوسے کے مطابق غلط بات بول دیتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے ہاں پکڑ کا حقدار بن جاتا ہے امام اتبرانی نے اور امام البہتی نے اس کو روایت کیا ہے بحقین شعب المان میں اور امام میں اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ نے اس کو حسن کہا ہے حدیث نمبر 1201 پر تو اس حدیث کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں سمجھی اول یہ کہ حکمت کیا ہے ہم نے دیکھا سمت اور سکوت میں فرق ہم نے دیکھا اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یعنی خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم نے اسی کے ساتھ بھی دیکھا کہ عقلمند انسان وہ ہے صحیح آدمی وہ ہے جو بولنے کے مقام پر بولے اور چپ ہونے کے مقام پر چپ ہو جائے یہ انتخاب جتنی حکمت کے ساتھ وہ کرے گا اتنا سمجدار ہوئے جتنا صحیح انتخاب اس کا ہوگا اتنا زیادہ عقلمند انسان وہ ہے لیکن خاموش رہنا غلط بات سے یہ فی نفسی حکمت اور عقلمند بھی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زبان کا غلط استعمال کرنا انسان کے لیے کتنا مضر ہو سکتا ہے اس کے ایمان پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں غیبت چغلی اور اسی طرح سے جھوٹ اور اسی طرح سے کسی کا مذاق اڑانا کسی کی دل آزاری کرنا کفریا باتیں بولنا شرکیہ باتیں بولنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری بات چیت کرنا فضولیات میں انسان کا بولتے رہنا بولتے رہنا اس سے انسان کے دل پر برے اثرات پڑتے ہیں اور ایسا انسان اللہ کے ہاں مجرم ہوتا ہے جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ غلطیاں کرے گا جو کم بولے گا اس کی غلطیاں بھی کم ہوں گی اس کو بعد میں معافی بھی نہیں مانگنی پڑے گی جو چپ ہے معافی کس کو مانگنی پڑتی ہے بول کے غصے میں بولا بعد میں سوری بولنا پڑتا ہے کیوں غصے میں آ کے بول دیا غصے میں اگر چپ ہو جاتا تو سوری بولنے کی نوبت نہیں آتی تو اکثر انسان کو ندامت ہوتی ہے زبان کے غلط استعمال سے تو یہ ہمارے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے جو ہم نے باب الزہد ورا میں دیکھا اور یہ قلت کے معنی میں یہ بھی آتا ہے قلت کو کہتے ہیں ورا اجتناب اور احتیاط کو کہتے ہیں تو زبان سے زیادہ انسان کم بولے اور اس میں احتیاط کرے اور کیا چیز ہو سکتی ہے ایسا آدمی سنبھال کے خرچ کرتا ہے زبان سنبھال کے خرچ نہیں کرتا ہے اس لیے زبان زیادہ حقدار ہے کہ انسان اس کو یعنی سنبھال کے خرچ کرے اس کے الفاظ کو جیسے نوٹ خرچ کرتا ہے تو یہ ہمارا باب ختم ہوا اب ہم آ... وقت باقی کتنا ہے دس منٹ ہے اگلا باب شروع کرتے ہیں اور یہ باب ہے حدیث مکمل نہیں ہو پائے گی لیکن ہم بچے ہوئے وقت میں گفتگو کچھ کر لیں گے سات پچاس تک ہمارا وقت یہاں پر ہے دس منٹ اور ہمارے پاس ہے تريب فی مسہب اخلاق یہ ہمارا باب ہے جو باب ظہد کے بعد میں ہے. کیا مطلب ہے اس کا برے اخلاق سے ڈراوا یا تمبی یا اس کا خوف دلانا اکثر علماء الفظ استعمال کرتے ہیں ترغیب و ترغیب جیسے میں نے کتاب کا بھی نام ذکر کیا علامہ منظری کی کتاب ہے حافظ منظری کی کتاب ہے الترغیب و ترغیب و ترغیب ترغیب رغبت دلانا ترغیب راہبہ سے اسی پر سے راہب ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا رہبان تو رہبا رغبا و رہبا میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین بہت تیاری آیت اس میں یعنی بہت کم الفاظ میں اللہ نے بہت انشی بات بیان کی ہے کہ و یدعوننا رغبا و رہبا اللہ کے نیک بندے انبیاء اور صالحین خصوصاً انبیاء ہم کو پکارتے تھے ہم سے دعا کرتے تھے رغبن و رح بن رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ رغبت کہتے ہیں کسی چیز کی طلب میں اس چیز کے پانے کی چاہت میں کوئی کام کرنا یہ رغبت ہے اور رہبہ کہتے ہیں ڈر کسی چیز کا خوف اس کے نقصان کا ورر کا خوف اس کے برے انجام کا خوف تو ترغیب و ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانا خوف دلانا کسی چیز کی رغ... ترغیب دینا رغبت دلانا نماز پڑھنے میں یہ فائدہ ہے تلاوت میں یہ فائدہ ہے زبان کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے دنیا میں آخرت میں اتنا ثواب اس کا ہے ترغیب ہے اور اس کا غلط استعمال زبان کا کیا کیا ڈرا ہے اس پر دنیا میں کیا نقصان ہے آخرت میں کیا نقصان ہے کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا عذاب اس پر ہے تو یہ راہبت ہے اور یہ بہت ہی اہم حصہ ہے دین کا کہ لوگوں کو خیر کی ترغیب دی جائے شر سے ڈرایا جائے اور آپ دیکھیں قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شرع احکام بھی بتاتا ہے تو اس کے ساتھ ترغیب و ترہیب ہوتی ہے خاص کر کے آپ اخیر کی صورتیں دیکھیں گے تو اور زیادہ آپ کو ملے گا اس میں جنت جہنم اور نیکیوں پر ترغیب برے اعمال پر ترغیب اچھوں کا انجام بروں کا انجام آپ کو ملے گا سارے چیزوں کا مقصود کیا ہے کہ انسان کے دل میں خیر کی طلب پیدا ہو اور شر سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو اور یہ بہت ضروری ہے صرف دین کے احکام بتانا کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان کے پاس عمل کا دائیہ نہ ہو اس کے پاس عمل کا طریقہ ہونا اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے میں کوئی گاڑی چلانا نہیں چاہتا آپ اس کو بتا رہے گاڑی ایسے چلاتے ایسے چلاتے. چلاتے اس میں شوق ہی نہیں ہے کسی چیز کا شوق انسان کے دل میں جب ہوگا تو اس کے بعد ہی وہ کرتا ہے کسی چیز کا ڈر جب انسان میں ہوتا ہے تب وہ اس سے بچتا ہے تو شریع احکام بتانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان احکام پر فوائد بتائیں اور ان احکام کے نہ کرنے پر یا ان کے مخالف چیزیں کرنے پر کیا نقصان ہے وہ بھی بتائیں تو یہ جو باب ہمارا ہے وہ اسی قبیل سے ہے اسی طرح کا ہے کہ ترغیب میں مساویل اخلاق مساوی یعنی برے برے اخلاق سے ڈراوا کہ ان کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کی حدیث نمبر ایک ہم آج شروع کریں گے اور وہ حسد سے متعلق ہے ابن حجر نے یہاں پر پہلی حدیث یا پہلا برائی یہ جو ذکر کی ہے اس کی بھی ایک مناسبت لگتی جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے ابو حریر اور ردی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث کے کی الفاظ کیا ہے ردی قال قال اللہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اياكم یا کم الحسد حسد سے بچو خبردار حسد حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ویسا ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو جلانے کی ہوتی ہے ان کو کھا جاتی ہے ابو ابوداؤد اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں اب وبن ماجا منحدی انسن نہ یعنی ابن ماجہ نے حضرت انس سے اس کو روایت کیا ہے اور ابو داود نے ابو رضی اللہ کے طریق سے اس کو روایت کیا ہے لیکن یہ دونوں طریق ضعیف ہیں یہ دونوں طریق ضعیف ابن حجر نے اس کو ترغیب و ترحیب میں ذکر کیا ہے لیکن صنعت کے اعتبار سے یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اور ابیفہ میں شیخ الاوانی نے اس کو ایک ہزار نو سو ایک اور ایک ہزار نو سو دو دونوں پر ان دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے کہا کہ حدیث صنعت کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے لیکن بلا شبہ حسد کے بارے میں اور بہت ساری دلیلیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد ایک بری چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہمارا بھی پانچ منٹ باقی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس... یہی پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ بعد ادھوری نہ رہ جائے اور انشاءاللہ حسد کیا ہے اور حسد کی برائی اور اس کا نقصان کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق فرمائے اور ہم سب کو حسد کی بلا سے بیماری سے محفوظ فرمائے حسد کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور کن لوگوں کی خصلت اور صفت ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے کیونکہ وقت تنگ ہو گیا ہے اس لیے ہم جلدی درس کو ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم اس حدیث کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھیں گے اکول بھاد